بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے اللہ سے ایک ڈرانے والا آیا ہے تو کافروں نے کہا یہ تو ایک عجیب چیز ہے